وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد صحل وسلم وک بدع ضلالة ضلالة في النار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 کما بار ابروہی ملا اری اب روی ممید اللہ فدنیہ حسن وف في الدنيا حسن تم وقین ادا بنار ربانہ آتی نا مل دن کا رحم و حل نا من, من امرینا رشد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج آٹھ دسمبر دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج ان اللہ تعالی ہم سورت الکحف کا آغاز کریں گے سورت الکحف قرآن حکیم میں اٹھارہ نمبر کی سورت ہے ایٹین نمبر اور یہ مکی سورت ہے اس کا جوڑا سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ بنتا ہے سورت السرا جو اس سے پچھلی سورت تھی سترہ نمبر یہ ایک مضامین جو ہے وہ دونوں کے ملتے جلتے ہیں ظاہر ہے جوڑے کی شکل میں ہیں یہ صورتیں اور اتنی پرفیکشن ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سٹارٹ ہو رہی تھی سبحان اللذی ہی یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقسا کی طرف اور اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمد للہ <انزل> کتاب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب نازل کی وہاں پر سبحان اللہ سے آغاز ہوا اور بندے خاص محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں الحمد سے آغاز ہوا اور بندے خاص محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت القحف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی تھے وہ سید بن حزیر عربی میں پڑھیں گے تو حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ ایک رات سورت القحف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا صاحبان بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا پھر انہوں نے تلاوت روک دی صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وی وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے سورت القاف کی تلاوت اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام علی مدوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں تو حضور باب شاہی کوئی نہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خیزر مل گئے ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور دوسرا سورت القاح کی فضیلت کا پتا چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے ایک اور حدیث ہے المستر للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورت القحف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورت القحف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں یعنی کہ دروشریف پڑھنا یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے اسی طریقے سے فجر کی پہلی رقط میں سورہ الف لامیم اسجدہ پڑھنا اور دوسری میں سور ادہر پڑھنا بخاری مسلم میں آیا دروشریف کا ذکر س نبی دعود میں آیا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آئے کہ جمعے کے جو دو فرض ہیں ان کی پہلی رقط میں سورت العلیٰ دوسرے میں سورت الغاشیا یہ سارے سنت امال ہے ویسے تو کوئی بھی صورت پڑے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ سنت امال ہے انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورت القاف کی پہلی دس آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی دس آیات حفظ کر لے گا زبانی یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے اس میں پہلی تین آیات کا ذکر ہے اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا لیکن وہ روایت شاز ہے یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور اس میں پہلی دس آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا تو ظاہر حفظ اسی کو ہوں گی جو پڑھے گا بھی تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ دس آیات پڑھ لینی چاہیے مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری دس آیات کا بھی ذکر موجود ہے لیکن یہ پہلی دس آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سورہ الکحف کی پہلی دس آیات کی تلاوت شروع کرتے تو اللہ تعالی اسے اس فطرے سے بچا لے گا قیرات کے الفاظ ہیں اس کی قیرات کرنی ہے لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورت القحف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے نہ سنت میں موجود ہوتا ہے نہ اس کو سپورٹو کوئی چیز موجود ہوتی ہے ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی دس آیات فطرے سے بچنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے بھائی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان دس آیات کی تلاوت کرے اللہ تعالی فتنے سے بچا لے گا یہ وظیفے کے طور پر ہے جس طرح آخری تین صورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے صورت البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہے یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم ابود مزید میں موجود ہیں صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا اور اس کے ساتھ جڑی بھی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ اللہ تعالی باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیل مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی بھی ہے جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا دجال کا فتنہ لکھے امام محمد مہدی علیہ السلام لکھے حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھول جائیں گی ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے دو عروج اور دو زوال کا ذکر کیا تھا اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علا بن حاج نبو آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا اس کے لیے مرنا شرط ہے لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے یہ ایب ہے اس. یعنی وہ آنکھیں تو اس کی دو ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا بدسورت ہوگا بخاری مسلم میں آئے کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا حروف کی فارم میں لکھا ہوگا یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کش پڑھ لیں فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے یہ دجال ہے وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی زمین سبزہ اگائے گی بھئی غریب آدمی کو کیا چاہیے اس کی زمین سبزہ اگا دے وہ خدا مان لیں گے یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں موضے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن جو ثابت ہو زبانی کلامی نہیں وہ متاثر ہو جائیں گے اور بخاری مسلم میں ہے کہ ایک مکمن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں میں سبزہ اگا رہا ہوں میں بارش برسا رہا ہوں مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے وہ کہے گا کہ میں تیرے دو ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا وہ قتل کر دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس کی لاش کے دو ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا میں بھی عبد القادر جلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں وہ بھی کہانی یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی مسیح الدجال کیوں کہا گیا دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو بہروپیا دجال بہروپیا جو اصل میں نہیں ہے اصل مسایا نہیں ہے جالی مسایا مسیح خود دجال اور اصل مسیح کون ہے یسو مسیح عیسا ابن مریم وہ سچے مسیح ہیں یہ جھوٹا مسیح ہوگا سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے قرآن میں آیا جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا بخاری مسلم میں آیا لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ یہ نشانیاں اس کے بعد کوئی اندہ بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے کیونکہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک موومنٹ کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا اور نبی اسلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی پھر نبی اسلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا سید ال کلمہ حق بلند کیا نا میں حدیث ہے سید ال حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص بھی سید ال ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سیدا کہتے ہیں انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقامی لدھ کے اوپر عیسیٰ نے مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر وہ عیسیٰ نے مریم کی وجہ سے بھاگے گا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگلے گا نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگلنا شروع کر دیتا ہے جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے اب یہ سب کچھ روانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ رکھیے گا کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا عیسا بنے مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالی کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے سب نے مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مادیسلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا اور اسے مقامی لدھ پر قتل کریں گے اب لد ایک گاؤں تھا آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے چودہ سو سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا برل آلموسٹ انیس سو ساٹھ میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لود میں بنایا اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹوں کو سمجھ آ کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو وہ تو ایک مسایا کے انتظار میں ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی پیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسا نے مریم اسے جا کے قتل کر دے اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے بےچارا بچارا تو نہیں کہنا چاہیے وہ مروس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور اسے اپنے مریم اسے قتل کر دے بخاری مسلم حدیث ہے یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے سوائے ایک جھاڑی کے بہت بڑی وہ جھاڑی ہے آلموسٹ درخت نما ہے غرقد نبی اسلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ پناہ دے گا وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے تو نبی اسلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا باقی کوئی درخت کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا میں سے بھی آواز آئے گی میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل دیشیانی دی اور یہ میدان جنگ کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں مشکات کی تیسری جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال جال سے متعلق آلموسٹ پچاس کے قریب احادیث ہیں وہ آپ کو ایک جگہ قربت کی علامتوں میں مل جائیں گی تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی ان شارٹ یہ ہے اس کے لیے کوئی مشکل مشکل ویڈیوز مشکل مشکل لیکچرس سننے کی ضرورت نہیں ہے بس صورت القاف کی پہلی دس آیات یاد کریں روزانہ تلاوت کریں ان کا ترجمہ بھی پڑھیں وہ سمجھیں وہ ایک بہترین چیز ہے لیکن اس فترے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ دس آیات تلاوت کرنی ہے ویسے تو فترے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنا سامنے آئی نہ لیکن خدا نہ نخواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورت القاف کی پہلی دس آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کوئی مشکل کام نہیں روزانہ آپ یہ دس آیات کی تلاوت شروع کر دیں ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائیں گی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد رہے ایک وظیفے کے طور پر بھی اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے جامعہ تر میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حرف ہیں الف الگ سے ہے لام الگ سے اور میم الگ سے تینوں پہ دس دس نیکیاں ہیں تیس نیکیاں اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا مانا بھی نہیں بتایا گیا تب بھی اس کے اوپر نیکی کی ہے تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی دس آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ضرور حفظ کرے سورت القاف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مزمت ہے اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی دس آیات دجال سے بچنے کے لیے دوسری ویزم یہ ہے کہ سورت القاف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا آخرت اوریئنٹڈ رہنا ہے یہ ایک دجل ہے ایک فریب ہے اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سورت القاف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فطرے کی مزمت ہے لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورت القاح کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فطرے کی بات ہو رہی ہے دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ ہے جس کا پازیٹو یوز بالکل درست ہے آنکھیں اللہ کی نعمت ہے پازیٹو یوز بہت اچھا ہے نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے پوزیٹو یوز کریں بہت اچھی بات ہے اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کر آئے لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے اگر انبیاء کرام علی مسلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے اس حال میں آپ کو یہ ایک چیز بتائیں ویڈیو کیمرہ ہو یہ کالر مائک ہو ہمارے کپڑے ہو ہماری گھڑی ہو یہ لائٹنگ ہو یہ قالین ہو ایئر کنڈیشن ہو کوئی ایک چیز بتائیں ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے مسلم سب سائنس کی برکات ہے تو سائنس اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اس کا پوزیٹو ویوز اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں لدینکشن رب بہم بلغیب لاہم مغفرت ہوں اجرن کبیر بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ہے سائنس نے سب کچھ یہی کر کے دکھا دیا آپ کو سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے دس ہزار کلو دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ سفر جو سب کانٹینٹ انڈیا پاکستان سے چار مہینے میں طے ہوتا تھا حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے سائنس نے اس کو چار گھنٹے پر لا کر دکھا دیا اور اتنا آرام دے کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ یہ آسائش ہمارے سامنے پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے توافے کعبہ کرنے کے لیے پاؤں جال جاتے تھے سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا وہاں پہ ڈالا سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں توافے کعبہ کرنے کے لیے خلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے پانی کا نظام ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر وہ موٹریں وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ پرنٹنگ پریس کا کرشمہ یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دبا خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک اگر آخرت کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے دجال کی بھی ایک آنکھ ہے سمبولک بھی ہے یہ بات فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے ہم سائنس کے مخالف نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے یا دائیں ہیں تو بائیں ہوں ہو جائے ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے وہی کا علم بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی سائنس کا علم بھی ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی روح کی غذا امبیا پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی آج سے سو سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ ایک ارب تھی آج آٹھ ارب ہو چکی ہے اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ سات ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں یہ دنیا کا فتر ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی اس کو آپ مثال سے سمجھیں کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے سائنس ہماری ضرورت ہے دنیا کی اسائشیں ہماری ضرورت ہے لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے تو اس کو بیلنس کر کے چلیں جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی ایسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سب لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے لیکن اپنی ایسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرتی ہی برباد کر لو تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی دجالی نظام د نظام اور چوبیس گھنٹے اس کا نفع آشرت کر رہے ہیں واٹس ایپ کی شکل میں اسمارٹ فون کی شکل میں ایئر فلائٹس کی شکل میں ٹورز کی شکل میں بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے انسانیت کو کلّا یومن ہوا فی شان ہر آنے والا دن اللہ تعالی کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے دنیا پرشان تھی کہ 2050 تک پٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے پھر ہم کیا کریں گے آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں سولر اینرجی زیادہ بہتر ہے پٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے اسموگ آ یہ سب کچھ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی جو ختم ہی نہیں ہونی سورج کی اینرجی رینیوبل اینرجی سے کہا جاتا ہے یہ ختم نہیں ہونے والی دوسری ہے نان رینیوبل اینرجی جو دوبارہ پروڈیوس نہیں کر سکتے جیسا کہ تیل ہے ختم ہو جائے گا سولر اینرجی ختم نہیں ہوگی ونڈ اینرجی ختم نہیں ہوگی اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم وہ اسے وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے سورج نے سنبھالی ہوئی ہے اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے خدا نے سنبھالی ہوئی ہے یہ اللہ تعالی نے اسباب بنائے سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلینٹ ارتھ پہ زندہ ہے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پودوں کو ہم کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے ہواؤں کا چلنا موسموں کا بدلنا بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا گلیشیز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا اور پھر وہ سورج کی طبیعت سے پگھلنا اوپر دریاؤں کا چلنا زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا اکبر اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کبیرا بس اللہ ہی ہوں واسیلہ تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں اتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے انبیاء تو صرف وعدے کر کے ہیں لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اور جاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیر کٹ اشارہ کرتی ہے ایک مقصد کے تحت بنی ہے اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں وہ آ کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اسے نفع اٹھاؤ یہ جو حدود اللہ ہے انہیں نہیں توڑنا آخرت کی تیاری کرنی ہے اس لیے سورت القح کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے نہ کہ یہ ہے کہ وہ پانچ ریڈ ہائیفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے کیوں جی اسرائیل نے پانچ وہ سر گائے منگوا لی ہی ہیں یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا اسرائیل گائے منگوا لے ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تو یہ مرکزی ٹاپک ہے باقی تین انٹرسٹنگ واقعات ہیں سورت القاحف کے اندر ان کی وجہ سے سورت القحف عوام الناس میں مشہور ہو گئی ہے اصل جو اس کا مرضی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا کے فتنے کی مذمت اور اس کا علاج جو دجالی فتنہ ہے وہ تین واقعات کون سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال پوچھے تھے تین نمبر ون اصحاب القحف کون ہے اور ان کا کیا واقعہ ہے وہ بیان ہوا اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام صورت القحف ہے الکحف کہتے ہیں غار کو کیو کو غار والوں کا وہ قصہ ہے جو یہاں تفصیل سے بیان ہوا وہ ان اللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس کے آغاز میں مکمل بیان کریں گے اور اس سے متعلقہ آیات کو کور کریں گے دوسرا حضرت موس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ لفظ ہے خوبر ویسے اردو میں ہم خزر بھی بول دیتے ہیں حفیظ علیہ السلام کا واقعہ اس کو سفیا نے اپنے حق میں استعمال کیا اس کے کی اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں ان شاء اس قرآن کلاس کے اندر بھی جب وہ واقعہ آئے گا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا اور تیسرا واقعہ ہے ذل کر نئی بادشاہ کا اور ان کا یا جوج اور ما دو فساد پھیلانے والے کبیلوں کو ایک دیوار کے پیچھے قید کرنے کا یہ تین واقعات ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں لیکن اصل چیز جو تھی وہ دجالی فتنہ جس میں مبتلا ہو کر آپ آخرت سے روگردانی کر لیں گے وہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی اندازہ ہو جائے گا بیچ میں مثالیں بھی آئیں گی اور کنکلوژن بھی اسی کے اوپر جا کر ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی پھر اس صورت کی ایک خصوصیت ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے اسلام کی اس کے اندر جو الفاظ سلوگنس ہم بولتے ہیں نا وہ اس صورت کے اندر سارے آگے ہیں مثلاً الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب بھی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمد تو اس صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے پھر مستقبل میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاء اللہ تو یہ ورڈ بھی اس صورت میں آئے گا انشاء اللہ پھر کسی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں ماشاء جو اللہ نے چاہا وہ بھی صورت میں آ جائے گا پھر شیطان کے فضنے سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے تو وہ بھی مختصر شکل میں اس میں آئے گا لا اوتا اللہ باللہ اس کے علاوہ قرآن حکیم کا سینٹر بھی اسی صورت میں آ کے ہو جاتا ہے ول یا یہ قرآن کا وہ ورڈ ہے جو حروف کے اعتبار سے سینٹر ہے قرآن کا بالکل ایکزیکٹ سینٹر میں ہے یہ ورڈ حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن اس کے شروع میں ہے اور آدھا اس کے بعد ہے اور سینٹر جو ورڈ ہے ول یا اور یہ بھی بالکل سینٹر میں ہو جاتا ہے یہ لفظ جو ہے اس کا بھی اپنا سینٹر ہے یہ قرآن حکیم کا سینٹر ہے اسی لیے آپ کو یہ ورڈ قرآن حکیم کے اندر تھوڑا بڑی شکل میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ سینٹر ہے قرآن حکیم کا پھر اس میں قصے آدم اور ابلیس کے اندر جو ایک یونیورسل ٹروت تھا وہ صرف قرآن میں یہیں پر آیا ہے باقی اس کے علاوہ بھی چھ جگہ پہ قصے آدم اور ابلیس آیا ہے سورت البکرا میں سورت العراف میں سورت الحجر میں سورہ سعد کے اندر سور بنی اسرائیل کے اندر لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا نا من ال جن فسکا ان امری وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی نافرمانی کی باقی سات جگہ آپ پڑھ لیں آپ کو یوں ہی لگے گا گویا کہ وہ فرشتہ تھا اور ایسا فرشتہ جس نے نافرمانی کی یہ ایک واحد مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی یہ امبیگوٹی آپ دور ہی نہیں کر سکتے تھے لہذا قرآن کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ کتاب پرفیکٹ نہیں رہے گی اس میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہوگی جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے پھر اس کے اینڈ پہ جا کے وہ شعرا فاق آئے آئے گی کہ اگر زمین کے سارے سمندر سیائی بن جائیں اور اللہ تعالی کے کلمات لکھنا شروع کریں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے سبحان اللہ و بحمدی آدد خلقی ہی و ربو افسی وزنت آرشی ہی و مداد کلیمات بلکہ سورہ لکمان میں تو آیا کہ زمین کے سارے درخت اگر ان کی کلمے بنا لی جائیں اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی اس میں شامل کر لیں تب بھی تیرے رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں اور پھر اس کی آخری جو دو آیات ہیں وہ دو قل ہیں جو میں نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات بھی قل کے ساتھ ہے اس کی بھی قل کے ساتھ ہے اور جو آخری آیت ہے ایک سو دس نمبر وہ مشہور زمانہ آیت ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں ایز اے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں مرتبے کی بات نہیں ہونی سپیشی کی مرتبہ میں تو کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آپ کی نو جو ہے آپ کی جنس جو ہے وہ انسان تھی تو اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے میں نے آلموسٹ کوئی چالیس منٹ تو آپ کے لے لیے اسی کے اوپر جس میں سورت الکاف کا ایک تعارف بلو پرنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا اب ان اللہ تعالی جب جب ہم اسے کور کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی آج ہم ان اللہ تعالی شروع کی چند آیات کور کریں گے اور اصحاب الکاف کی جو دعا ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کریں گے اس دعا کو بھی یاد کریں اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز جہاں پر سچائی کا بیان ہے وہاں پر اللہ تعالی کے حضور بار بار یہ دعا مانگنا ہے ربنا ابانا آتی نا بن لا واحلہ بن امرینا رشا اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کا راستہ تو نکال دے تو ہمارا مرشد بن جا یہ اصحاب القاف نے دعا کی تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک سوئے رہے تھے اصحاب القاف تین سو نو سال تک کمری اعتبار سے اور ہمارے جو شمسی سولر یرزین کے اعتبار سے تین سو سال تک سوئے رہے اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے صحابی بھی نہیں تھے تابعین بھی نہیں تھے تبا تابعین تھے حضرت عیسیٰ نے مریم کے علیہ السلام تو یہ دعا ہے پہلی دس آیات جب آپ کی روزانہ پڑھیں گے تو یہ دعا بھی آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی کیونکہ دسمی آیت یہی ہے اس کی تو اب ہم جلدی جلدی بکیا کے جو آلموسٹ کوئی پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اس میں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کتاب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا جا اور اس میں کوئی ٹیڑھ پان نہیں چھوڑا یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے وبل حق کی بلحقی نزل جو پچھلی صورت میں آیا تھا ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفے پر آیا نا ایا کا و ایا کا تو میرے بھائی اب آخری سفے تک یہی آئے گا آخری صفے تک یا شیخ ابد القاز جنانی المدد نہیں آئے گا ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا سن شدید یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے عذاب کون سا آخرت کا ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے اور ساتھ ہی سائملٹینس کنٹراسٹ بھی آیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے آخرت کی جواب دہی اللہ اجرنا من النار آمین اور بشارت ہے اہل امام کے لیے یہ ساتھ ہی آ گیا یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے اللہ دین سال ان لہم اجرن حسنا اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک امال کیے ہاں دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ امال کرنے والے لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں اللہ کی ماننے والے بھی کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے ان لہم اجرن حسانا کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر بہترین اجر قیامت کے دن پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا آخرت اور رہنا ہے دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے اب مزید آگے آئے گی بات ماں کسی نفی ہی اب اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے الَّذِينَ اللَّهُ وَلَدًا اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے بالخصوص ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے شرک اس لیول کا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ناؤ بلّہ ہے یہ مشرقین عرب کے بارے میں مکی صورت ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کرسچنز کے اندر بھی جو غلوف کرنے والے تھے وہ بگوٹن سن کہتے تھے عیسے نے مریم کو اگرچہ آج کے کرسچن اس سے دس بردار ہو چکے ہیں کنگ جیمز ورژن جو اس وقت انجیل کا پوری دنیا میں چل رہا ہے اس میں سے انہوں نے بگاڈن ورڈ جو ہے نکال دیا اور اب وہ وہی عقیدہ اپنی اس انجیل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں مانے ہوئے ہیں جو ہمارا گیتا ہے ہم مانتے ہیں کہ اگلی الہامی کتابوں میں انبیاء کو ان کے ماننے والوں کو اللہ کے بیٹے کہا گیا یہ بیٹا ولد والا نہیں ہے یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبا ہے جیسے ایک باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی اس طرح اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے پھر اردو میں تو ہم یہاں تک بولتے ہیں جی اس سال بیس لاکھ فرزندانے توحید نے حاج دا کیا توحید کے فرزند کون سے ہوتے ہیں یہ وہی ہے ابنا اللہ اللہ کے چہیتے اللہ کے بیٹے یہ ولد کی فارم میں نہیں ہے بارل خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں ڈر سنانے والی یہ کتاب ہے چاہے وہ بت پرست ہوں چاہے وہ کرسچن ہو جوس تو اب بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں ان کا ایک گروہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت علیہ اسلام کے لیے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا جوس تو اس وقت بالکل اسی توحید کے اوپر ہیں جو مسلمانوں والی توحید ہے اور وہ اتنے اپرائٹ ہیں اس معاملے میں ان کے جو ربی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کون سا تو وہ کہتے ہیں یہ کہ وہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں مسلمان بھی ایک خدا کے ماننے والے اور وہ کرسچن سے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس وقت جو جیوز ہیں اور یہ جیوز میں زائنسٹ نہیں کہہ رہا زائنسٹ جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں یہ وہ والے جیوز جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے ہیٹ وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو لگتا ہے وہ اہل دیسی ہی ہیں یہ وہ والے جیوز. اور وہ اتنی حکارت سے کرسچنز کو ڈیل کرتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رم مان لیا تو یہ کوئی میں یہودیوں کے فضائل نہیں سنا رہا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے لہٰذا قرآن سے لیٹ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ بدات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے اس وقت جو یہودی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے ہاں کرسچنس میں جو کیتھولک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور واقعی وہ تھری ون کہتے ہیں اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل ننگی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ابن مریم ہی خدا ہے ان مریم راؤد منظال تو ڈر سنانے کے لیے جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں بہ من علم ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہے بس ان کی وشول تھنکنگ ہے جسے مسلمانوں نے بھی نور من نور اللہ کا گیتا نکال لیا آپ کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں کرسچن بھی اسے گستاخ عیسیٰ سمجھتے ہیں گستاخ یسو سمجھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ وہ انسان تھے وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ ٹائلٹ جاتے تھے وہ کہتے ہیں یہ تو کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے ابا اجداد کے پاس کوئی علم تھا یعنی یہ بھی گمراہ ان کے ابا اجداد بھی گمراہ تھے کبورت کلی متنگ من افواہم کتنا بڑا جملہ ہے جو ان کی منہ سے نکل رہا ہے این اللہ یہ تو نہیں بول رہے مگر سراہتن ایک جھوٹ یہاں تو اسی پر ہی اتفاق کیا گیا سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے الرحمانی والدا کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا اگر زمین و اسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو یہ دے رہے کہ رحمان نے بیٹا جنا اب وہ مشہور زمانہ آئے ت گئی نبی الاسلام کو تسلی دینے کے لیے فلا اللہ کا باخس کام تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں ان کو دعوت حق دیتے ہوئے ان کے پیچھے پڑھتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں علم یق منو کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے آپ کفے افسوس ملتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے نبی اسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا دل آپ کسی کا نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود حق قبول نہیں کرتا اور جب خود قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا ان کا اللہ تحدی من احبتا ولا کن اللہ میں شاہ <يَشَاء> نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے جس چاہتا ہے ہدایت دیتا, دیتا ہے اور اللہ کسے دیتا ہے ولدینہ جاہدوفینا سب النا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ہدایت کے دروازے کھولیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے آپ نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا کل قرآن اے نبی قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں اللہ تزکر تلّی یہ تو نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے سید کروں میں یکشا نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے ویت اجنب اور جو بد بختی پہ اترو ہے چھوڑ دے اسے ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا فزکر بال قرآن میں خاف وحید آپ نے ڈر اسے سنانا ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے قرآن کے ذریعے اسے ڈر سنائے بس باقی وہ چھوڑ دے انا جائلام زین اللہ لی نبلو احمو احسن بے شک ہم نے زمین پہ جتنی بھی آسائش کی زینت کی چیزیں بنائی ہیں نا تو یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے امال کرتا ہے یہ وہ دنیا کا فتنہ اس زینت میں ڈوب نہیں جانا یہ دجالی فتنہ ہے بچ کے رہنا ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھو یہ جو تمہیں رونق نظر آ ہے دنیا کی سائنس کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا جو جائز یوز ہے وہ تو درست لیکن اس میں ڈوب کر آخرت سے غافل نہیں ہونا یہ ہم نے ساری رونق اس لیے لگائی ہے تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم یبلو کم احسن و وہاں پر آیا کہ زندگی اور موت کا یہ جو نظام پیدا کیا اس لیے تاکہ جانچے کہ کون اچھے امال کرتا ہے پھر سورہ ہُود میں آیا کہ زمین و اسمان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ میں جانچا جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے ہمیں اور ہم نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے گاڈ کو کتنی حیران کن بات ہے پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے اور انسان اللہ کے لیے وما خلقت الجنا ونسا اللہ علی جن اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے یہاں پر آئے یہ جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں نا یہ اس لیے تاکہ تمہیں جانچا جائے کہ ان رون کو میں ڈوب کے ہم سے غافل تو نہیں ہو جاتے ہم اپنے پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں یہ کتاب بھیجی ہے یہ تمہاری آزمائش ہے رہنا اسی دنیا میں ہے ہاں رہبانیت اختیار نہیں کرنی پتے پہن کے جنگلوں میں نہیں جانا یہیں پر رہنا ہے بی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں یہ تمہارا امتحان ہے امتحان سے بھاگ کر نہیں جانا یہ رونق تمہارا امتحان ہے اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے قرآن میں بیویاں بھی فتنہ ہے یعنی آزمائشن جوروزا اور بے شک ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم بالکل فلیٹ کر دیں گے چورا چورا کر دیں گے یعنی یہ ساری زینت ختم ہو جائے گی آخرت کا دم کا دن سب کچھ ختم ساری رون کے ختم پھر آخرت شروع ہوگی پھر ہوگا وہ یوم تغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا اللہ نے کہا یہ ساری رونکیں دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو جائیں گی کچھ بھی نہیں رہے گا فلٹ زمین ہو جائے گی یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا دنیا پرستی کی مذمت کا اب آیت نمبر نو سے اصحاب الکف کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اصحاب الکف اللہ تعالی کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تم یہ سمجھتے ہو جب کہ اللہ کے ہاں تو یہ ایک معمولی چیز ہے ام ہسب ان اساب الکفی ور کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب القاف کے ساتھ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا جو رقیم گاؤں کے رہنے والے تھے من عجبا یہ ہماری قدرت کی کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نہیں اللہ تو اس سے بڑے کام کر رہا ہے کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہم آدھی ہو چکے ہیں انڈے میں سے چوزا نکلنا اصحاب القاف کے سونے کے بعد دوبارہ سے جاگنے سے بڑا موجودہ ہے لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں تم نے گمان کیا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں فت القاف جب وہ چند نوجوان تھے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی فقالو پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی ربانہ آتی نا بن کا اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت آفرما وہ امرینا رشتا تھا اور ہمارے اس معاملے میں کوئی کامیابی کی راہ نکالتا ہے پھر وہ کیا راہ نکلی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وہ کام کیا وہ کرامت فرمائی جو کسی نبی کے ساتھ بھی موضا نہیں ہوا حالانکہ وہ نہ نبی تھے نہ صحابی تھے نہ تابعی تھے تبہ تابعین میں سے تھے ابن مریم کے وہ ان شاء اللہ تعالی صحاب القاف کا مکمل واقعہ میں اگلی دفعہ سٹارٹ میں کور کروں گا اس کے بعد پھر ہم انہیں آیات کو آگے لے کے چلیں گے بہرل یہ دس آیات یاد کر لیں جو میں نے آج کور کی اور ان میں بھی یہ جو دسویں آیت ہے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے خواہ وہ آپ تشہود میں دعا مانگ رہے ہوں یا عام حالت میں یہ دو دعائیں آپ نے نہیں چھوڑنی ربانہ آتی نا فل دنیا حسن وفلآخرت حسنتم وقینہ اگا بنار اور ربانہ آتی نا مل کا وہ لنا من امرینا رشدا یہ نا پڑنا ہے اسے آگے حمزہ ہے جھٹکے سے پڑی جائے گی حیق ٹھیک ہے جس طرح کل یہ وہی والا جھٹکا ہے اور تیسری دعا جو بخاری مسلم میں آئی کہ چار چیزوں کے فتنے سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اللہ من عذاب جہنم و من آزاب ومن فتنت المیات ومن شریف المسیحد جال دیکھ لیں اس میں بھی آیا ہے کہ عذاب قبر سے جہنم سے اور زندگی اور موت کی آزمائش کا جو فتنہ ہے وہی فتر دجالی اور بڑے دجال کے فتنے سے بھی اے اللہ ہم تیری بنا میں آتے ہیں آمین اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الیک وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا